من الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب سبحان الله من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين منت بللہ صدق سد مولانا العظیم وصدق سد کر سو بجل کری مل نل ملا کتو نل نیا اجو دین آ منو سلو آل سلوت سنا کیا سیاولیا آلک اشالکیا سی حبیب اللہ و عليك يا سید خات والا مکین قلوب السلام علیکم درو تو بعد اس عاجز کی دعا ہے کا در متلک جلا جلالہ بارگاہ اندر ناچیز فولم حالم سرات کو مستقیم عطا فرماوے حق نو سمجھنے حق تمل کرنے حق بولنے اور حق اتنے ہی مرنے کی توفیق عطا فرما اج عزمت مستفا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن آرم موصوم روحانی جلسہ بقام کادو والی ضلع بکھر دستان نے اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تلا سڈے دوستان دی دنیا آخرت خاندان اور دوستان سمیت بہتر فرماوے اور سبستے دعا ہے کہ اللہ تعال زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان مان والی فرما لے جناب نے اللہ تعالی کے فضل و کرم دے دون متیم دیاں حقیقت بھریاں گلان بغیر کسی جانبداری اور لحاظ تے سماعت فرما ہے جہاں دے اندر اپنے اور غیر دا لحاظ نہیں ہونا صرف حق دا لحاظ ہونا خوشامد نہیں ہونی حق پرستی ہونی تو جھوٹ نال خوش کرنا مقصود نہیں ہونا اور نہ ہی جھوٹوں خوش کیتا اور نہ ہی مسلمان جھوٹ نال خوش ہونا چاہیے تھی بخشو جنتی ہو محفل چ خوش نصیب و فلانے اندر الفاظ کوئی خوشامت نہیں کیتی جانی خوش نصیب او بندہ ہوئے گا جس ہدایت مل جاوے اور ہدایت نال دنیا تو ٹر جنتی ہون دی کوئی خبر نہیں کیونکہ میں اپنے بارے کچھ نہیں جانتا جب خود میں اپنے بارے بے علم بے خبر کہ میں پتہ نہیں کی اگے نصیب ہونا ہے مردے ویلے ایمان بھی ہے کہ نہیں ملتا تو میں جناب دے بارے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا جڑے نات خون مقررین تولاو تو دی خاطر اور تیسہ لینا تو خاطر توشامت کر کے آخ دن بس آ گئے حضور دی محفل چ بخشی گئے ہو جنتی ہو گئے اس وا بکواس تو کچھ نہیں کر دے دے اندر کوئی حقیقت نہیں عام ایک شیر پل چھڑ دنے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جر کو سرکار بلاتے ہیں یہ سب تے کو آسان طریقے نال پیسہ کٹاو مقصد یہ کو کوئی حقیقت نہیں اگر سارے محفل دے اندر حضور دے, آن دے نے بیا آتی کون لے ہے میں گل ایک مثال دیتی ہے توانو کہ اگر واقعی سارے حضور سرکار دے بلایا ہی محفل دے اندر ہر محفل تو بعد دس دس بندے جتیاں رہے آتے ہیں کیا جنہوں حضور بلاو گے وہ ایڈا بغیرت ہونا وہ جتیاں لوکاں کی لا جائے گا یہ عالم اختیار ہے اتے اپنی مرضی ہر کسی ہے اپنی مرضی ہے آلم جبر نہیں آلم جبر آخرت اتے اختیار اللہ دیتا تالا ہے کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے کوئی مکے شریف جا رہا ہے کوئی اوے کھلوتا بھابی ہے بئیمان ہے کیا آخان گے سرکار نے بلایا کھلوتے نے کابا شریف دے اندر بت پائے اللہ اللہ تالا بلایا سن اتے آلمی اختیار تھے جزا سزا جڑی قیامت رو رکھی جانی وہ اس شہ مبنی کہ تنوع اختیار دیتا ہے نی دی اختیار کرالا کے فلن بالکل ان کی گل نہیں کریں گا میں صرف اور صرف جنت دا جناب نو نستا دسنا اور دو وقت بچن دا طریقہ دسنا یعنی یہ دسنا آ رہ جنت دا آ دو زخت دا اس وقت دقت پوری دنیا کا جڑا مسئلہ ہے نا یعنی پوری امت دا جڑا مسئلہ ہے جس دے اندر ساری امت اس لیے مبتلا ہے ابتلا عظیم دینا میں اس مسئلے دی طرف جناب دی توجہ کرانی ہے اور اس مسئلے نمجا ہے اتے ختم دروت کے مسل یارویں سبوت کے مسلے اتے نہیں کہ اسلام دے احکام شرعیہ فرض تو شروع ہوتے ہیں پھر مستحب تخلو آخر یا آخری درجہ مباہت د ترک اندر حرام تو شروع ہو مکروہ تنظیح تک آ خلو تو خبر ہونی چاہیے کہ فرضا تو جو کام شروع ہوئے ایمان تو بعد ہوں پہلے تو فرضوں کا بیان ہو فرضوں کو سب دا درجہ سب تو اتر درجہ ایمان پھر پہلو ایمان بچا ہونا چاہیے جتھے ایمان ریا رہ ہو رہا ہوئے ان مسل کے ات وقت لاؤنا میں سمجھنا یہ در حقیقت دانستہ یا نادانستہ طور پہ سڈے دینے متین دال گداری میری گل سمجھ نے کوئی نہ میں مثال دینا جناب نو دی خاطر اس میں ساری کیفیت سڈے حکمرانہ کی سڈے مولیاں پیران دی کی کے بنی پئی ڈاکو وڑ گئے کسی دے گھر دے اندر اس بندے دے مال زر سونا چاندی قیمتی سامان انہاں چک لیا جانے والی عزت بھی لے گئے تیا ماوا بھی دیاں چ کے لے گئے جڑا سینہ باہر چوکیدار وہ چوکیدار ہوں ویخریا بھی میرے سامنے سارا کچھ ہوں پیا اس مزاحمت نہ کی تھی کوئی دفاع نہ کیا جب صبح ہوئی گھر اس ملے تو چوکیدار نہ او مرے تو کتے ستا اس آخیا میرے مطالبہ کرو میری تنخواہ وداو بجٹ اضافہ کرو کیوں آن لگا تو کھو میں ستا ہوا میں محنت نہ کیتی کی ہو مجرم ٹھیک ہے وہ سارا کچھ میری میرے دے سامنے ہوں گا رہا لیکن میں بھی تو مصروف ہوسے اسے انہوں آخو تیڑی شاید مصروف ہے کہ لگا وہ کھوتی کھڑی جے کلے میں ساری رات کلاشنف چ کے جگا ٹھری ماں بہن تو سامان سارا لے گئے لیکن میں کھوتی نہیں جان دیتی اوتھی دی کھڑی دی لیا تو میری ترخواہ اضافہ کرو تسا الٹا مانو لان تھان پکڑ دال ہے سڈے جسمانی روحانی ملک کی دفاع کرنے وال دشمن دین ایمان جان ہر شے کے چلی جا رہے اور اے ظالم راہ مخد بجٹ چافہ کرو کیوں آ کہ اصا تھی کھوتی بچائے بیٹھے آن کوئی آدھا ایسا ملک بچائی بیٹھیا وہ ملک کھوتی کی کرے جتی مان ہی میرا رہا جنوبی فرمائی میری گل دے کوئی آخر پیا بابا میں ختم بچائی بیٹھا میں ختم دے ثبوت واسطے سارے دلائل کٹھے کیتے کوئی تمان کوئی نہیں ڈاکو ایمانت دین نو لٹ کے پیا اور لے گیا اور جان بھی کسر ہے وہ کڈی جانا ہے پیا اور یہ زال کھڑے نے ان گلوں کے یارو ہر شہد ایک رتبہ ہے جسے دی ماں سے باہ آزت بان آئے نا اتے ماں دی جتی دو اتھے کی رونا جنا دی ماں جیسی قیمتی شاید اگلے چک کے لے جان تو بے وقوف ہے جڑا جی راضی ہوا کھڑا ہوگی چلو جی چڑھ گیا اے ہوئی بے ہی صورت حال ساڈی ایس وقت میں کیونکہ صوفیاء کرام فقراء اسلام درویشان کی سنگت تربیت کی دی وجہ دین نو دینج گو عمل نہیں سمجھا ضرور ہے اس واسطے میں جاننا کہ اس وقت کی مشکلات ہیں کی مسائل ہیں امت مسلمان دکل فنن رجال ہر فن کے مرد ہوتے ہیں لوہارے کم دے اپنے مرد ہیں ترخانے دے اپنے ہیں زمیندارے اپنے ہیں اسی طرح دینی معاملات دے اندر ہو بھی ہر فن دے مرد دے نے نکاح کلاک نماز روزے دے مسئلے میرے تو ود جانن والے ہوسن لیکن امت در پیش مسائل جڑے ہیں اللہ دے فضل لال نو دے اندر میرے نال دا کوئی عام ایس طبقے دے اندر جڑا دینی راہبر اخ پیا باقی میرے تو وعد کی ہو سن نے ان نکاح وراثت دے مسلے تحقیق کیتی اور میں فیل بھی ہے تے تحقیق بھی ہے میں تحقیق کی امت مسلمان مشکلات اور بربادیاں دے مسائل دے اندر اس واسطے اس دی تہ تک اسا پہنچے ہوئے کہ اس لیے کی مشکلات اس امت نرپیش ہیں اور جناب دفادے دی خاطر ہو اطمینان دی خاطر مارد پہ کرنا کہ ایسے مسائل دے اندر جی میں ہے کہ میرے نال کو بہ سکتا میں اس مناظرے جیتے ہوئے اور پورے پاکستان نو اس سلسلے چ کیتا ہوا کہ باقی جہ مسائل دے اندر سان دست ترس ہے وے ایسے مسائل دے اندر اب جگ تو ہی واقف نہیں اجدا جائے پاکی گل سمجھ آ رہی نے کوئی نہ یہ مگل گل کیوں پہ کرنا اس واسطے کہ تسان میری گل نڑے تبج عام روایتی تکریرا ختم اتے لکھے ختم اتے لکھے, لکھے ختم فلان لکھے ختم حرام ہے تے ختم جائز ہے تے ختم فلان ہے یہ ان کی تقریر نہیں سمجھ جنہوں سن سن کے اور تسان خود تنگ پی گئے ہو کہ یار یہ مسل تو سوا کوئی اور بھی شائع ہے کہ نہیں میں الحمد للہ تسائل سناوا گا جا تو ستر ستر سال جی بیٹھے جے ساری زندگی کسی پاسوں نہیں سنے ہونے ہاں اور تل آکے گا تاری زبان آکے گی تو بعد اس محفل کے برخاست ہونے تو بعد تو ہر بندہ منہ نہ لفظ لیا پھر آخیا جی تخنا اور مجبور ہو کے آخنا کہ یار اے یہ یا لہری جایا سا کہ واقعی گلان سانو سنا گیا ہے جی جس سا ساری زندگی کسے پاسوں نہیں سنیا پھر ہی سوال ہوا نا اور گلان بھی ایسا ہر گھر ہر گھر دیا سنیاں نہیں ہے ہر گھر کیسی عجیب گل ہے یار من آج من قریب بست اجی عجب کہ من ادو دورم یعنی میرا یار میری جان لگی ود قریب ہے لیکن افسوس ہوئے کہ میں اس تو دور ہوں ہر مسائل لے ہر گھر دے اندر ہر بندے لو لیکن افسوس اس گل کا کہ قوم اس تو واقف نہیں میں گل اپنے موضوع تو پہلو کرن لگا عالم اسلام دی تاریخ پٹ کے وو مسلمانہ دا جسمانی قتل غیر کے ہوں جسمانی قتل سیاسی قتل حکومت خس گئی ہے افراد شہید ہو گئے لیکن روحانی قتل ننیسی ہوں روحانی اور علمی طور لوگ زندہ دے سن جس دن چند دن بعد پھر انقلاب آ جا سا اور اللہ تعالی اس قوم دیو روحانی زندگی دی وجہ لال نو گئی گزری عزت پھر واپس عطا فرما دیا سی کہ دی حکومت بھی پھر قائم ہو سن اور کفار جفار نو غلبہ بھی پھر نصیب ہو جاتا سی انگریزی تسلط تو بعد اگریزا جڑی سرد جنگ لڑی اس لال سمت نو انہاں نے روحانی تے علمی طور یتیم کی میری گل سمجھا جی روحانی تے علمی طور پر انہاں نے مارے ہیں。روحانی تے علمی طور سے جڑی قوم قتل ہو جاوے اس کو ایسی قوم نو اللہ نع اپنے عذاب اداب مبتلا کر کے ختم کر کردہ اور پھر نو تو اللہ تعالی اسلام نو زندہ نا ہے اس لیے ساری صورت حال یہ ہوئی ہے کہ اصا روحانی طور تے قتل ہوئے پائے اور علمی طور تے قتل ہوئے پایا سڈے علم اور دانش ختم ہو گئے ہیں سڈے چو اسلامی سمجھ ختم ہو گئی ایسا اسلامی سمجھ دل یتیم آ مولی مفتی اس لیے یتیم فارے گئے اکلوں فارے گئے میںجھاوا گا اکلو فارے گئے تھڈوں علم دا باقی کی حال بروک فرمان ہیکر رکتی علم دی خاطر دس من اقل دی لڑ ہوں محد ابن تیمیہ بہت بڑے محدث ہوئے نے لیکن اس بندے دیان دے کہ گمراہی کا سامان یہ ہے کہ علم اس کو زیادہ سی لیکن عقل اس علم کے مطابق نہیں سی سلم علمہ اکبر من نہ ہی اس دا علم اس دی عقل وڈا وی تو ہونا یہ چاہیے کہ عقل وڈی ہونی چاہیے نا تے ہوا چوکھی اقل تے بندہ راہ درتا پا جہی ہے نا اے ایمان تیرت ایمان غیرت جس درجے ہو اس درجے کی عقل ہو گئی اقل تو میری مراد اس بھیجا جڑا موجود ہو نہیں اس سر دے اندر جڑا بےجا پیا میں اس کو اقل نہیں پیا خا کہ آج دی کھوپڑی دے اندر وہ بھیجا گاٹ ہے نہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے زمانے دے دور دے لوگوں نے بھےجے نڈ کے تولیا جاوے برابر نکلے کا ود نکل کڑا ہوئی گل نہیں تھی بھیجا تول کے جانوراں دا بھیجا کا بیجا لیکن میری مراد اللہ تعالی دمجل اللہ دی دتی سمجھ والی جڑی ہے نا جن اللہ تعالی دی دتی سمجھ آنکھ دے نو یہ سمجھ جڑی ہے نا اس لحاظ فارے گا بھوے ساڈا شیر کا بھی ہوئے لیکن اس جڑی خدا داد سمجھے ہو ایک وہا بھی کو نہیں رہی میری سمجھ آ رہی نے گل کوئی نہ میں تم پہلو آخیا میں خوشامت نہیں کرنی تنہوں فلاونا مقصود نہیں صرف حقیقت سمجھا مقصد وہ نصیب والا بندہ ان گجھ کے دل چ بٹھا بٹھاوگا آ جان گیا دل چیج سٹ د جبے سٹ سٹ دہن جیج لیکن محفوظ تو کوئی نسیب والا دا ہوں نا کسی نو چیڑی کوئی کان کسی کو کوئی شا ل گئی کسی نے کوئی شا ل بچے گا زمین آ جائے گا ہوگ پہ میں گل جڑی سمجھاواں گا ایک وارا دل گی لیکن بٹھاو سے مڑا ہی کم اور اللہ تعالی دا فضل ہونا ہے. آ, بٹھا میں نہیں سکتا دل جائے گی کیونکہ حق نق حق آخ دے ہی تانے کہ حق دا من ہے برقرار رہنے والا سابت رہنے والا کیا مطلب جڑا دل دے اندر ہو, پہنچے, پہنچے تے دل آکھے کہ گل ٹھیک ہے ازدام اس وقت تو ساری مشکل جیڑی ہے نا اور مسئلہ جڑ ہے سی بربادی کاگریزی تہذیب نہ یہودی مذہب سڈا مسئلہ نہ عیسائی مذہبی جنگ نہ ہندو مذہب جنگ نہ دے مذہب جنگ ہے۔ کیوں کہ انہ مذاہب دا حملہ سڈے گھر کے اتنے نہیں ہو سکیا اور نہ ہی ہو سکتا ہے اور نہ اسلام دا مقابلہ کوئی مذہب کر سکتا ہے کافر <سؤال> <سؤال> لکھ زور لاؤ <سؤال> اور مسلمان نو آخن کہ سڈا مذہب سچا ہے تے قبول کر کریں نہیں ہو بے گا کیوں اس واسطے کہ ان دے مذہب دے جھوٹا ہونا اور جھوٹے ہونے واسطے دلیل اور سڈے مذہب دے سچے ہونا ہونے دلیل سورج تو ود چمک دیا اس مسلمان نہیں پھسدا تا کر کے غیر مذہب تو سڈے مذہب چ دنیا آئی ہے اور سڈے مذہب تو غیر مذہب وال دنیا کہ نہیں جی کیوں سڈے اسلام مقناتی تیسی کشش ہے ہویا جو حق کفی کل شہن لہوا یا تن تد الو آلہ ہی ہے ہر شہ اندر دلیل اللہ دی وحدانیت دی اسلام دی حقانیت اور صداقت دی ایسے حالات دے مذاہب کو کچھ بھی نہیں جب کول کوئی دلیل حقانیت صداقت آی نہیں اور ادھر سڈے کو امبار نے کافر اپنے مذہب ہو کے کامیاب ہویا بھی نہیں تے نہ ہوڑ او کر رہا ہے مذہب دا حملہ او پیا حملہ نال تحریب نال کیوں کہ تحریب دے جال چسلا چھتی فس جائے کیوں کہ اے مسئلہ اے مل حملہ ہے دنیا والوں توجہ میری عالدے انگریزی تحریب دا حملہ ہے دنیا والوں انہاں دے مذہبان دے حملے ہیں انہاں دے دین والوں انہاں دے دی دین اللہ جڑا حملہ ہے او تے قوم ساڑی چھتینا اور قبول نہیں کردی لیکن جڑا دنیا دا حملہ ہے نا یہ نا مراد ہے نفس دا مثلہ نفس جڑا ہے نا اس دا غلام ہر بندہ ہوں الا ماشا اللہ جس کے اللہ فضل جا فرما نفس ولوں دنیا و حملہ جد ہوں ہے لیے قبلہ پھر مولی بھی پیر بھی سہ پھر بازی ہر بیٹھنے ہیں یہ پھر کوئی نسیباں بندے اس میدان چو گو سبقت لے کے نس لے اور وہ اپنے دین ایمان کا سودا محض دنیا کی لالچ نہیں کرتے ان دے بندے بڑے تھوڑے ہوتے میری گل نہیں سمجھے در تبجو بولو سبح اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے میں اپنی امت دے خطرہ دنیا تو ہے تک امت فتنت امتی المال فرمایا ہر امت د فتنا میری امت د فتنہ مال ہے مال مال دی مالا چچے برباد ہوں سانو دے مذہب دی لالچ کافر نہیں کر سکتی لیکن مال لال کر کے صوفیاء کرام فقراء کرام اللہ دے ولی لوگ جڑے یہ لوگ دنیا دے بڑے دشمن تے دنیا مال تو بڑی نفرت کاندھے سن بھی کھانے جا کا سچا فکیر ہو سکے گند نالوں ود نفرت ہو دنیا تو کرے گا کیوں ان پتا ہے کد کا اثر کپڑے تے ہونا ہے جسم دے دہر تے ہونا ہے جنیا اس دا اثر دل تے پہ آنا چوٹ مارے گی تو اتوں ایمان لبے گی. تا کر کے میں پڑھیا پیر باہو سلطان العارفین رضی اللہ تعال عنہ آپ سرکار دے مرید سن آورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ تعال سنیا جائے جی نا بادشاہ آلمگی جنہوں اللہ اقبال کلندر لاہوری نے ہندوستان دا ابراہیم آخ اور حضور شیخ نور الحق محدث سے دہلوی شیخ عبدالحق الحق محد سے دہلوی کے فردند ارجمند القاری شرح بخاری دے خطبے دے اندر اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ تعالی مجد آخ حکومت مجد کا رتبا پاؤ آئے دے جب دلی مرید ہو لگے سن پیر باہو دے د پیر بہو کی حضور میں فرماؤ آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے کہ قبول ہے فرمایا شرط لار مرید کرانگا, تو تے تیری اولاد میری اولاد دے سامنے نہ آیا تاکہ میری اولاد تاری دنیا ویخ کے برباد نہ ہو سمجھ آ رہی نہیں گل کوئی نہ یعنی شرط ویکو مرید کرن دی کیسی عجیب شرط ہے بھائی بادشاہ پیا ٹھیدا مرید تا کرتا بادشاہ بھی اللہ دا ولی سی سیکن بادشاہ آخیا جا رہا میں مرید تا جے کراگا تیری اولاد میری اولاد کے سامنے نہ ہو تاکہ تھی دنیا دا اثر میری اولاد تے نہ ہوں کتنے رہ گئی گلے ہوں تو مرید اس شرط نال کیتا ہے کہ دنیا دیں گا میرے پا جا پھر مری تو لیکن ہم اندازہ لگاؤ کہ کی شرط کیوں پہ لگتی ہے شرط جانتے تھے اسی دنیا نے لکھن کے بیڑے گرکتے کرنے ای میری اولاد کے اتنے اثر نہ ہو لیکن کان نام اللہ قدر کا درم کر کے سا پیر باو بولے میں توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ پیر بابو فرماندے اللہ پل پڑھا سی ہو گیا ہے جبو جو ہے صحیح راجیو دے نو سبحان اللہ بلو ایک فرمان لے لو جنا چر دنیا نہیں تھی نہ نا تو ابو جہل بھی آخر تو تھی ساڈا رب میں وہ عالم میں روحچ جدو اللہ تلا پوچھا آلس تو بے رب کیا میں تھا رب نہیں ہوں ابو جہل بش انگریز سکھ ہندو سارے کنجر آخر سن پے کافر بلا مومنہ مومنا آخنے آخر سی یہ کنجر کافر بھی پہ آخر سن بلا بلا بلا کیوں نہیں کیوں نہیں تھی ساڈا رب ہے الخت کیا میں نہیں ہوں تا رب تو سارے وہ سارے پے آخر تا رب کیوں من نے کیوں دقت نہیں آئی دنیا اگوں نہیں تھی زمین گئے یہ پردہ سامنے آیا کوئی ابو جہل جہال کھڑا ہے کوئی ابو لہب بن کھڑا ہے کوئی انگریز بن کھڑا ہے کوئی سکھ بن کھڑا ہے کوئی ہندو بن کھڑا ہے کوئی کچھ بن کھڑا ہے آلم رواج تو کچھ نہیں سن کل علی الفطرہ ہوں اللہ نے فکیر درویش لوگ کیوں بچتے ہیں اپنے آپ کیوں اتوں کامل طور بچا کے لے واسطے کو اپنے آپ دنیا آن تو بعد بھی آلام ارواہ من درچ رکھ دن, دن دنیا خراب کوئی نہیں بس وہی ہے جی آلام ارواہی ہوں اتھے بھی ساڈا پیر باہو بولے فرماند الف الست سنا to you. Be... لا سمجھ آ رہی نے گل دی کوئی نہ اپنیا کتابوں یہ مطلب لکھا سیکولرزم دا کہ سیکولرزم کا مان آ لا دینیت الہاد لا دینیت دا کیا مان ہے لا میں کہ دنیاوی معاملات دین دا کوئی دخل نہیں میری گل تو جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا جو رہ گیا سو رہ گیا وہ اپنا نصیب جڑی گل پہ سمجھانا نہ اس تو مفتی کوئی واقف نہیں نہ مفتی نہ پیر کسے نے پتہ ہی کو نہیں اصل حملہ کی ہوا کھڑا ہے جب دشمن دے حملے دے پتہ نہیں کہ کیڑے پاس پیا ہے بچیں گا کہ دفاع کریں گا دشمن حملہ پیا کر ہے مشرق والے پاس تسا دفاع کر رہے ہو مغرب والے پاسوں کیونیں بچاؤ گے دشمن لڑتا اسے مہاج فوج گلنی پہ <تصفح> سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ میری گل دی ہر سیکولرزم کا مطلب لا دینیت اور لا دینیت کا مطلب کی لا نفید ہے دین کوئی نہیں دین دیف کرو کس کام چ نفی کرو ایو کہ تھڈو دین ہے ہی کوئی نہیں گل سمجھ لے نہ دین دا نام بھی رکھو اللہ تعالی دا نام بھی رکھو نبی پاک دا نام بھی رکھو مذہب دیا عبادت بھی رکھو مسجد ہو مسجد نماز ہوے تو ہر کسی دی اپنی مرضی یہ پڑے نہ پڑے لیکن رہا مسئلہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے یہ غلط ہے توجہ نہیں فرمائی روزہ بھی رکھنا ہے ختم بھی نہیں بند ہے لیکن جدوسان ایک کر ل کہ اس دا نظریہ بنا ل کہ حکومت دنیاوی معاملات دا مقصد حکومت دا اسلام نال دین نال کوئی تعلق نہیں اور دی دخل نہیں دے سکتا معیشت روزی کمان دے اندر بھی دین دخل نہیں دے سکتا اور معاشرت رینڈ سہن دے اندر بھی دین دخل نہیں دے سکتا جدونا حصہ دین دا کٹ لو گے زندگی تو, تو اس سے بن جاؤ گے من کرفر تو ہو گیا ہوں باوے نماز پڑھے تو بہویں روزے رکھے تو میں آج کرے تو باہیں جو مردی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 جدوسان یہ کر ل کہ اس دا نظریہ بنا لین کہ حکومت دنیاوی معاملات دا مقصد حکومت دا بھی اسلام بھی دین دی کوئی تعلق نہیں اور دیتے دخل نہیں دے سکتا معیشت روزی کمان کے اندر بھی دین دخل نہیں دے سکتا اور معاشرت رین سہن کے اندر بھی دی دخل نہیں دے سکتا جب اصہ دین کا کٹ لبو کے زندگی تو, تو اس بن جاؤ گے کافر تو ہو گیا باوے نماز پڑھے تو میں روزے رکھے آج کرے جو مرضی میری گل سمجھ نہیں آیا ہوں میں جڑا سیکولر ازم اور انگریزی تہذیب کا کیتا ہے وہ کتابی حوالے سمجھاو دو تین حوالے دے نا انج کتاباں بھری پہ ہاں لیکن میں صرف بر وقت سر دست تو دو تین حوالے پیش کرنا کتاب کا نا ہے ڈاکٹر پروفیسر یوسف گرایا خود دیکیق اور ملحد اور سیکولر سی میں اس کی کتاب کا حوالہ تا پہ دینا جہا تھڈو ہو گئی اسے مذہب کا وہ لادی نہیں مذہب کا وہی گل اس سلسلے کے اندر بڑی پکی تو پیٹی ہوگی توجہ لال بولو سبح اس کتاب دفاع نمبر چھیاسی دنگل اگریزوں کی کتابوں کے انگلش لکھ کے تو پھر تھلے ترجمہ پیا کرتا مینو اللہ تعالیٰ فلن لال انگلش نہیں آؤں گی میں صرف اس کا لکھا ترجمہ جناب سنا سکتا جہا کوئی اتنے انگلش منہوس پڑھ سکتا ہے وہ اپنا پڑھ لو سیکولرزم کے معنی پہ لکھا ہے سیکولرزم کا عقیدہ یہ عقیدہ یہ, یہ نظریہ ہے یہ عمل نہیں برے عمل سے بندہ فاسق بنتا ہے اور برے عقیدے سے کافر بنتا ہے سیکولرزم کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی امور ریاستی معاملات میں مداخلت نہ کریں یہ عقیدہ ہے خاص طور پر تعلیمات عامہ میں وہ میں جنہوں دنیاوی معاملات آ ہے اس مسلمہ تعریف کے مطابق سیکولرزم مذہب ریاستی امور و معاملات میں مداخلت نہیں کرتا توجو ہوا سیکولر ایزم مذہب یعنی سیکولر ایزم وہ بھی ایک مذہب ہے اور مذہب دا نام ہے لیکن صرف گل کہ ریاستی امور و معاملات دنیاوی اندر او مداخلت نہیں کردہ یہ مطلب ہے مسجد بھی قرآن بڑا زیادہ تعداد جو روزانہ چھپے انجیل بہت زیادہ تعداد چھپے لیکن انگریزوں کے ملک میں نہ انجیل کا تعلق حکومت میں اور معاشرے میں ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے ملک میں قرآن کا تعلق نہ حکومت میں ہونا چاہیے نہ معاشرے میں ہونا چاہیے چھپے زیادہ کیونکہ میرے نبی سرور نے فرمایا نہ مینو اپنی امت کے خطرہ منافق تو ہے کھلم کھلا کافر تو نہیں ہوں یہ مانا ایک کتاب کے حوالے دوسری کتاب دو اسلامی بےداری انکار اور انتہا پسندی کے نرگے میں ڈاکٹر یوسف کراوی ہوا مصر کا وہ بھی زندی اور ملحد اور لا دین سی مصر دا عرب دا اس نے عربی اندر کتاب لکھی اصح الاسلامیہ بین الجحود والتطرف جس دا یہ ترجمہ ہے اردو اس لکھیا ہے کہ سفا نمبر ایک سو چونتی کہ اتولرزم کا حاصل یہی تو ہے کہ دین کو اسٹیٹ سے الگ کر دیا جائے اسٹیٹ دا مطلب تو جان دو نا ملک ملک سلطنت دنیاوی معاملات تو دین نو اسنو کے دن پسند دی اس دین دین اعتدال پسندی توجہ نہیں فرمائی روشن خیالی روشن اسلام ماڈرن اسلام جدید اسلام اصلاح شدہ مذہب یہ نام دے کے قوم ن آندن بابا نو اسلام قبول کرو تو اس پرانا اسلام جہا جی ہے وہ ہے انتہا پسندی پرانا اسلام کی ہے پہلے تو اسلام پرانا آخ ہی نہیں سکتے کیوں اسلام خدا دا ہے نہ اللہ تعالی پرانا ہے نہ اس دا قرآن پرانا ہے کیوں ہی بلکہ سڈے رسول بھی پرانے نہیں پرانا ہوتا ہے جہاں گزر جاوے وقت ہو جاوے کافی ان گزریا ہوئے مادوم ہوں دے تو پھر نہ وقت ہو گیا ہوا چلو پرانا پر نبی پاک کے اوے رسول ہے جی ہے سن جہا نہ من کافر مرتادے بئیمان ادارے اسلام تو کھڑے جی جا سمجھے نبی پاک رسول نہیں اوے وہ اسلام تو کھڑے جی کجوں لکھ کرما پڑے ہو کافرے اصل اس رسول دا کلمہ نہیں پڑھ دے جہے ہیں سن اس رسول دا کلمہ پڑھنے جہے ہوں بھی ہیں لہذا نہ سڈے خدا تعالی نو پرانا آکھ سنے کیونکہ وہ بھی ہے نہ سڈے قرآن پرانا آکھ سکنے کیونکہ وہ بھی ہے نہ ساڈے نبی پاک پرانا وہ بھی آسول ہوئے ہیں لیکن میں گل پہ کرنا ہے نے سکولی اخریزان دی کہ کی ایک کیا آخد یہ آخر کے کہ جناب وہ پرانا مذہب پرانا اسلام وہ دقیانوسی خیالات ہے نئے دور جدید ماحول میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اسلام دی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی انتہا پسندی گل سمجھا نے دوسرے نفر ہر برائی ہر برائی ہر دے خلاف ذہنی طور پہ عقیدے کے لحاظ نمجھتے انتہا پسندی اور جدوں ہر کفر برائی کے خلاف عملی قدم اٹھاؤ پھر آتے نے دہشت گردی سمجھ آ رہی نے دنیا سے سمجھا بھائی انتہا پسندی کی ہے دہشت گردی کی جدو تے برائی دی مخالفت ایمان چلے آدھے انتہا پسند ہے اگر تصا زبانی بولو آدھے انتہا پسند دے. خلاف تے برائی دے جدو تسی عملی قدم اٹھاؤ تے جہاد دے میدان چترو پھر آدھے درشن کرتے لگا سا دو لفظ ہے تمہوں گل ساری سمجھا دیتی جی ڈرامے میں ساری دنیا نو فسائی کھڑے روزانہ دہشت گرد دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی صرف یہ نا ہے اگر برائی نو نونا ہوفر دا تحفظ کرنا ہو بے, تے برائی دے خلاف قدم اٹھا نو مقام ہو بے. پھر باویں تی تی لاکھ بندہ بمب تھلے ماریا جاوے تو پھر او سمجھتے ہیں جی روشن خیالی جی ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی خیر قوم کے مردے ہونے اخیر باقی ورنا میں ان شاء اللہ سمجھا جانا جس نال تو زمیر دا ستا انسان اٹھے گا جاگے گا کان خرکائے گا بھئی گل کی پھجوی تو سڈے نال سوچنے مجبور ہومال فرما ہے بندہ مرد جدو جان نکل دی اور قوم ہے جدو فکر نکل جائے سوچ جس قوم دی نکل جاوے وہ مر جردہ ہوں گی بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم ہی کو دیکھ یہ مردہ ہے اور موجود ہے سید اکبر حسین اللہ رحمت اللہ علیہ فرمان اکہ یہ نظریہ رکھنا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے یہ نظریہ غلط ہے یہ فلسفہ مردود ہے دلیل کیا ہے اکے ہماری قوم کو دیکھ لو یہ مردہ بھی ہے اور موجود بھی ہے سب کچھ کر بھی رہے ہیں پھر بھی مردہ ہے تو سمجھ لو کہ مرنے کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا جب ہم ہو کر سب کچھ کر رہے ہیں تو سارے سارا کچھ ہونا پہ مرن تو بعد بھی بڑا کچھ ہونا یہ نہ آخر جی مرنے تو بعد کچھ بھی نہیں سمجھا رہی نہیں کوئی نہیں آئی تو عزیزم ہو انتہا پسندی انہیں اس کا نام رکھا کافر انتہا پسند, پسند, پسند, پسند ہے مومن بھی انتہا پسند ہے فرق انہیں کافر کفر تے برائی پھیلاوانے چنتہائی قدم ہے اور مومن کفر برائی روکنے اور نیکی تے ایمان پھیلاوانے چلے حضرت فاروق حل مانگو انتہائی قدم ہینڈ دو انتہا پسند بنیاد پرست لیکن فرق اگرا و مقاصد میں ہے ہڈف کے اندر ہے کافر پھیلانا ہے کافر کا مقصود پھیلانا ہے برائی پھیلانا ہے اور رسول کریم کا مقصود حضور دلام کا مقصود نیکی پھیلانا ہے برائی روکنا اور کفر روکنا سمجھ نہیں آئی گل دی اللہ تک یار وہ انہیں پسندی نہیں تو کیا ہے اگر حکومتی عملے دے اندر کوئی داڑھی رکھا ہوا مل جاوے تو ان کی داڑھی منا چھڑنی انہوں یا داڑی مناو سے مجبور کرنا یا انہوںکہ جی رکھنی تے ساری اجازت نال رکھ سان پوچھ کے رکھ کیا مطلب پھر وہ ساری اجازت تو بعد جب رکھے گا تو پھر سا سنت ہونی ہے رسول کی تو نہیں, نہیں ہونی توجہ نہیں فرمائی نے کم رسول کریم دا کا شریعت شریت دا کا اجازت بندیاں کی کیوں موقوف ہے وہ نماز جو پڑھنی ہو تو بادشاہ تو پوچھنا ہے تو جب بادشاہ تو پوچھ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر بادشاہ دی نماز ہوئی کہ ربی ہوئی حکومت دے اندر دن جاڑی رکھ لینا انچنا پہننا ایئر فورس داڑیاں بناو دیا ہے تے ساڈا کام کرن خدا کرن رسول کریم نہیں جانا چاہتا لما نکلا مسئلہ بیٹھا رہے رات ہو جائے مسلا مکن والا ہی نہیں مسائل جو ایسے نے لیکن سمیٹ کے تمہیں اصل مسئلہ وہ تے دماغ شریف چ بٹھا دیا گھر تبجو لال بولو سبحان اللہ آہ! آہ! خوبے, خوبے, خوبے. <coughs> یہ حملہ انگریزی تحریب والا جنہوں لا دینیت آخیا ہے کہ دین کا نام تو رہے لیکن دین ریاست یعنی حکومت اور دنیا کے معاملات کا ملب نہ ہو دنیا بھی امراض تو حکومت تو کھ لیا جاوے یہ حملہ ہے تو بڑا پرانا یہودیاں نے یہ حملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات یہ اصل ہے افلا تونی اتوی دے رستانتی بڑا مذہب نے سیکولرزم جی جی لاہدیت جی جی وہی آکھ آخر کہ خدا کو جزیات کا علم نہیں اللہ تعالی دنیا بنا کے گھڑی وانگو دنیا نہ خالق ہے بنا دا ہے بناو تو بعد نہ ہاتھ ہاتھیے نہ اس کا مالک نہ اس واسطے کوئی ہدایت تیر مذہب ہے نہ لو قوم محل لا حاجت اللہ علام بولا افلاتون کہتا ہے کہ ہم محلب قوم ہیں ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں جو ہمیں آکر کر کرے ہم خود بخود محلب ہیں ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے یہ پورا فلسفی ذہن فرلانتی سن لانتی کافر ہو کے دنیا نے برباد کیا اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے سرکومی بھی دی خاطر انہوں نے بڑائے نظام کی خاطر روم کیسر کسرا دی حکومتوں دی برقی بھی خاطر ہمیں خدا نے پیدا فرمایا اے ہے اصل دی لانت سائنسدان آ پورنیہ پھر یہودی این رکھتے تھے تھا اوہ گیا نبی پاک سرکت وجہ اصل گل آئی نفس چاندہ دنیا میں آزادی دی جانا تو نقطہ سمجھا تو مذہب آدھا دنیا چھوپا بند تیرا سانس دنیا سج نل مو میروچن کا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے کیا مطلب اپنی جویں قید خانے اندر اپنی مرضی قیدی نہیں کر سکتا تو دنیا تنیا اپنی مرضی نہ کر اپنے مالک کی مرضی چل توجہ نہیں فرمائی پھر ہر جگہ سنسان جگہ عمل کے مطابق ہوتی ہے جب ادھر تو دنیا تنیا اپنی مرضی نہیں کیتی جدولہ تینوں جزا دے گا قیامت انہیں جنب دینی جس کے اندر آخے گا ہوں میں اپنی مرضی نہیں تو تاہش کرتے منگتا جا ماں تشت ہی انفوسو کم تینوں جنت کے اندر وہ کچھ ملنا جہا تیرا نفس خواہش کرے گا اتے اپنے نفس کی خواہشات کر اے تو جدو جنسی خواہش پوری کرنی بے نکاح جائز حلال دائرے دا پابند رہے چار تک محدود رہے اور پھر غیر دی عورت تک نگاہ نہ اٹھا جدو کیا متروجنت گی تیرے کول تو ون سونی ہورا منگتا جاؤں اب بڑا بڑا کے جٹ در تین پیدا کر کے دے جائیں گے اتے کھان پی قبضہ رکھ اپنی مرضی نہ کھاؤ جانور کھانے تنسانے مسلمان اتے پابندی چکر اگاں جو خواہش کرے گا دل دا دا جیڑی پین کریں تیرے دل کاد ہونا شیخ خان کھان دی خواہش کرے گا تین ہاتھ بڑھانا پی منہ کے سامنے موجود ہونی کافر اتنے آپ رکھنا آزاد جی جنت دے اندر خواہشات آزاد ہون گیا دنیا دے اندر کافر اپنی مرضی اپنیا خواہشات نو اونج آزاد رکھد ہل تعالی سزا یہ عمل کے مطابق دے کہ تُو اتھے ریا آزاد مرضی کی تھی اپنی ہر تینوں سزا دیا گا دولت بھی جو چاہے گا میں الٹ کرا جو نہیں فرمائی تیری خواہش ہوے گی کافرا کہ میں ٹھنڈا پانی ہوگی میں پانی دی تھان سے پیپ خون ٹھنڈے کی تھانے ابلنا الٹ میں تیلو جگہ ان دے عمل دے مطابق دینی کوئی شاید اتر خواہش کافر دی پوری نہیں ہوے گی آپ اپنی پسند کی گل ہے سیاح آار دن کی خواہش اللہ تعالی پھر میریا میرا پوریا تو کرد لیکن پابندی کردہ آدھا آپ بند رہو آزاد نہ ہو جانور وگو کتے وگو حلال حرام تاک پلیت ہر پاسے منہ نہ مار پابند رہو ایتھے میں پابند رہا اگر ہمیشہ دی آزادی پاواں یہ تو چار دن دے ساتھ کوئی پتہ نہیں ہے ہاں جی تو اتوں دی ہمیشہ دی آزادی پاواں کافر بے وقوف ہے دا زمین اگلے جہان ستا جب نہیں جانا او او ہے او وہ کا کہیں ہے وہ چو اس گلوں اتنے ہی آزاد رہو ہوں آپ اپنی پسند کی گل ہے کافر یہ جہان کی آزادی پسند کرتا ہے رسول کریم تے اللہ دے مومن. جہان بھی آزادی پسند کر دیں تحقیق دنیا کی اندھیری رات میں فیصلہ پورا واضح نہیں پیا جب قیامت کا دن ہوگا اور دن چھندہ چاندن اللہ تعالیٰ نے قیامت دن آخیا کسی تھان شہ خرومی سبحان اللہ, شیخ رومی فرمان دل اللہ تعالیٰ دل تخل روشنی روشنی چر شہ کھول کے سامنے آ جی جب قیامت کا بہار ہوا جی شہ ہو سامنے نہیں وہ کھول کے سامنے آ جانی ویے گا کافر پچھتا رہا ہو ہے اور مومن گا کافر بھی گا مومن بھی گا کافر پچھتا ہے کیوں کو میں مومن گا ہے میں اتے دنیا چھن دے اندر پیچھے کیوں گیا میں اگے تھیواں ہاں اج جی حضرت بلا اگے گئے کھڑے ن نبی پاک فرمایا جب قیامت گریبان ہونا موہم گریب ہوئیمان نہ مومن نو موہم جب ارام دے سی اتوں مال کے مالدار آخ گے دنیا والے کاش کے ایک ٹائم دی ہندی تو ہیک دی اج اصل بھی تو ادت سمجھ نہیں لگی توجہ توجہ بول اور سجرام सुव साइंसदान फलस काफिर लोग नफ्स में आजाद रख की खातर शरीय की पाबंदी कबूल नहीं करते आखिर दुनिया भी मामला दंदरदी नहीं होना चाहिए नमाज हो गर्जी दल लो ना पढ़ो باقی دنیا نمسد جی ہونا لو بڑی سونی ٹائل لاؤ جو مرضی کرو کر لو حرام دے پیسے جنہ مرضی لا لا لو جدو پیسہ کما دنیاوی معاملہ سمجھ کے سوچنا ہی نہیں اتر دین کی آخ لے جے کوئی آکھے ہلا حرام ہے چل بھی ہے داری ہے دنیا دے کمائے دین دا کی تعلق ٹال ان یہ حرام دا دما کے گھی بہن دی کمائی کما کے کھا کے کفر دلال جرم دلال کما کے پھر بھاویں کروڑوں روپے دی مسجد پاوے گا وہ مسجد مندر نالوں بیڑی ہونی اندنی مسجد منافقہ مسجد پیار پائی سی نبی دے, دین دے دندر ہونا پائی سی سونے نبی بنوڑا جا کے گرا کے اتنے گند سٹ دو گند سٹ کیونکہ مسجد اندر نبی دے دین حق دا پیغام سچا ہوا تو مومبن ہو جیڑا سمجھے کہ میں دین نو اپنے دنیاوی معاملات دخل دین دیندہی نہیں خدا کونے ساڈی رہبری کرے دنیاوی معاملات خدا پیدا کیتا ہے تو ٹھیک ہے بس پیدا کیتا ہے باقی رہا کہ ایسا زندگی کی میں گلار نہیں ہے خدا سانو نہیں کچھ کہے سکتا ایساڈی مرضی ہے جو میں مرضی ایسا گلاری ہر جا لانتی اڑھن والا ہے وہ ایمان کافر ہوئے گا یا مسلمان انک نہیں آخ سکتے کہ وہ سکھا والا مذہب انہیں نہیں قبول کیا انہوں ہندو نہیں آخ سب کیونکہ ہندو مذہب نہیں قبول کیا انسائی نہیں آخر عیسائی والا مذہب قبول نہیں آخر یہودی والا مذہب انہیں قبول نہیں لیکن کافر تے بن گیا ہے کافر ایسا بنیا ہے. کافر ہے لیکن کسی مذہب میں نہیں تبج نہیں فرمائی مرے کافر ہے پر سور کسی مذہب کیونکہ لا دینے ادھر ہوں اس چور نو لبنا بڑا ہے ہندو تے تلک لا پچھاڑیا جا سکھ اپنے اور سکھان والے وال نماوے یا کرپان تے اپنی خاص عبادت خانے مند جناب گردوارے جاوے جائے پچھاڑیا جاوے یہ ہوں کون پچھانے عیسائی <سؤال> اپنے گرجے چ پچھڑی چہودی اپنے عبادت خانے چ پچھڑی چ سکھ اپنے گردوارے چھڑی چندو اپنے مندر چ پچھڑی چا سیکر پچھانی ہے یہ سکھانے مندر گردوارے چڑھا ہے عیسائی کے گرجے چڑ جا مسلمانوں کی مسیحا ہے دربار سے بھی تر جا ہے ہر پاسے خلوی تر جاؤ پچھانی ہے محفوظ کر جاوے گا تقریر سنو تو کافر ان آخن یار سڈے فتنیا سمجھنے والے نہیں مسلمان آئی بدھو نے میں آنا ہونا مومین نہیں آخد جنو کا کافر لاٹو واگوں پھیرے وہ منافق ہوں مومن ہوں جا اکل سمجھ رکھتا ہوگی جا کافر لاٹوانگ بو اور کافر نمجنے لگے مینو ایک اگریز بڑے سیانے میں وہ سیا نے توں چگلے میں اتری دیا انگریز سیانے نہیں الا الا ایک وہ تو جانوروں کی طرح ہے جانور سیاح کیسے ہو سکے میںک اتری د چتو چگڑ پتر تینو سمجھ کوئی نہیں تو نفس پرست بن کے اہم ہو گیا جی تیری بسیرت زندہ ہوں کافر میں نبی پاک سرکار صحابات نہیں چل سکیا نا بابے فرید تے نہیں چل سکیا پیر مہر علی تاجدار گولڈر نہیں چل سکیا پیر بہوتے نہیں چل سکیا قسم خدا کی کرکیا تک واسطے نبی گلام کافر دا, دا نہیں چل سکے گا کافر کی چیلے نے انہوں دا گرو من کھڑا لا احمد سلطان شیتان ان گرو ہے وہ مولا نیاخلا مولا جڑے جی تیرے مخلص بندے ہون گے میرا تے نہیں چلے گا توجو نہیں فرمائی یار اور جناد گرو آجے دے چیلے اتے کی اصل کرنا ساڈا کلنڈر اقبال فرما تھا جو نا خوب تھا جو نا خوب بت گریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر قوم غلام ہوگی نا جیلی اپنے حد تھامیچ آپ نہ ہوئے اپنا اختیار نہ رکھ دی ہوئے غیر کافر دے اختیار دے ہوئے اس دی مرضی دے ہوئے اس دی پبندیچ جیلی قوم ہوئے نا او غلام قوم دا ضمیری بدل جند ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں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 جدو دل جھکیا تو من نہ رہا تو جدر دل گیا ادھر دل بادشاہ تن کا بادشاہ جڑے پاسے گیا القلب ملک کو توجہ نہیں فرمائی بولو سبحان اللہ ہوں قبلہ میں تھوڑی جی گل جا کے کرنا کہ حضور پاگ سرکار اتنے بھی حملہ کرنے آئے ہیں ہاں آئے نے قرآن کھولو قرآن مجید کھولو یہودی آئے سر ہزور وڈیرے کھڑ کڑپینچ کٹھے ہو کے آئیمت القفر کفر پیشوا کھڑپینچ کٹھے ہو کے آئے مشورہ کر کے آئے جے تے محمد ساری مرضی مطابق دین دیا کچھ کر لے تے پھر مسلمان ہو جاؤ تے وہ آکھے میں اپنی مرضی تھی مرضی کی میں تے خود رب کی مرضی دے نال چلنے والا بابا الحوا ان ہوا انوہا جل پھر ہو سب کو اسلام قبول نہیں ہوں ہر تمجدار ہے جب اسلام اپنی مرضی کا ہوا تو پھر اسلام ہی نہ ہوا پھر خدا ن تے نہ اے ہوں فیصلہ کر کے مشورہ کر کے آپس دے اندر مشورے تو بعد فیصلہ کر کے تے حضور دے کول آ گئے کہ اے چاند چند ہیں نا زانی دیاں یہ تھوڑا جدل حکومت میں دین حکومت اور ریاستی معاملہ سے دین کو نکال کر مرضی دا رکھوا چاہتے ہیں اکھے جیری تورا آتے تے قرآن ہے تو اے نوچہ آکھے جیویں اسا آنیا یہ بھی یہ ستراندہ ہے بچ ٹھیک ہے اپنی کتاب ہے چھ مانوی تورتے تحریف کیتی کھلے تھا نو لفظی تحریفہ بھی ایسا اور مانوی تحریف بھی ایسی بالخصوص توجہ ہے زانی دی سزا دے بارے لانتی نے من بھی تعف لفظ ہے سن لفظ ہے سن کر کے جب یہ تو حیثمی نبی پاک سرکار ریاست اور علاقے حکومت کے تحت رہ آئے سن نبی پاک سرکار کو جدو گرفتار ہو کے آئے نے آپ سرکار نے انہوں نے سزا جاری فرما دسار دا حکم فرمایاسار کر جب سنسار کر حکم جاری فرمائے تو ہوں وہ جہے لانتی وہ سکھوں کے لکھارے کورات چکی تے نبی پاک کو آ گئے حضور پاک نشد سزا کی آپ نے فرمایا تو کتاب جلی کی. جی تھی کتاب لکھی ان آ ستاب کی لکھا ساری کتاب یہ لکھا سرف کہ تسان زانی کا توا پھیرو لار پواو کوتے بہا کے منہ پیشا چکرو تو شہر دی فیری چلو آپ سرکار فرماند لیاؤ توڑات توڑات ل ہر تورات لگوں چاہ ملوڈے خلویر وہ سائکولر حکومت پچھے پیچھے چلنے والے مروڑ مرور کے سور د بچے ان کی مرضی کا بڑا آئے انہوں نے خلوی کیا, کیا ہاتھ چ رکھا اس آیت پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ہزور نیکو پڑھو کیا لکھے ہوں چلر سن بے وکوف ہوں ہاتھ پیا رکھنا ارش محلہ جاش نے ربو ویک یہ تلی کے تھلے نہیں ویک سکے گا یہ مطلب ہے انہوں کا دونوں بندی والا دین س دیوبی بھی یہ نظریہ رکھ دیں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا پتہ نہیں تو یہ روحانی رشتہ جوڑ لا کتنے تک جا پیا ہاں تیر بستر ویکنا دھاڑیاں ویکنا <سؤال> بندہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ فرمانے یا شریف کے اندر فرما دے گا ویخ کے بھلی نہ فرمائی سجنا ہاتھ رکھی بیٹھ میرے نبی سرور نے فرمایا ہو ہاتھ چکو ہاتھ چکیا تھلے سنگسار کری <سؤال> سزا لکھی سی سو نبی فرمایا لکھی جی پر سنا چ معلوم یہ سرکولر دن رکھے سزا دی، کتاب دے اندر لفظی بدلی نہیں سی لفظ موجود سن لیکن اپنی مرضی کے مطابق مانے کی کروں سو سا، آدھے سال جیویں اصا پہ آخر یہ میری گل جی میں ہوں کر رہا یہ رکھنا میں آخر درد یہ مسئلہ سمجھانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کی حملہ کافران کا چلنا پہ جی نگاہے نبوت ہوے اس سے ماسا اثر نہیں ہو سکتا تو خود محبوب خدا سید صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم تو کیا بلا ہونا لیکن قرآن مجید امر مسلمہ کی ہدایت واسطے آ رہا ہے اہی گل قرآن مجید نے سورج معاہدہ اندر نقل فرمائی تم ہے رخو رو لم تو اٹاؤ فل رو آپس رف فرمان اکھ دے پن پہ جے انج دین دے فخرو لے لیا جے آخیا جی ہم بالکل چھ جلدی سے مسلمان ہو رہا ہے اور اسلام ایسا تیزی سے پھیل رہا ہے تو ہوں قبول کیا پیچھے قبیلے قبیلے ہو گئے ویلم تو فاضرو جے تھی مرضی والا دین نہ دے, دے. تو نہ من فاضرو پیچھا آخ جی انتہا پسند ہے سخت ہے تو توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ یہ اسلام تو بھائی توجہ فرمائی بولیا قرآن تو دور قسم خدا بھی کر کے سونے نبی نہیں فرمایا فیتلے آؤ گے رات اندھیری ٹکڑے مطلب گا کر دینا کرام نے اس میں پوچھا رواں فیتریا تو نکل کا راہ فرمایا اللہ قرآن تو بال نو سچا اچھا کرایا ہف سچا اچھا کرایا سمجھا حق کہ قرآن بس حق ادا ہو گیا یا جناب جی جدو ابا مرن لگا ہے تو سہ نہیں پہ نکل گیا سکرات اس قرآن تو مسلمان نے اج دے مسلمان نے ایک کام لیا کہ ان یاسی چھیتی مر جی فرمائی کونا کام لے کھڑا پا آیا س زندگی دین آستے لیکن اس قوم نے کتوں تک محل رکھے ہوئے ہے چھتی جان نکلے سورت یاسین پڑھو یعنی جان کھنسے قرآن استعمال پہ ہوتا ہے جان پاؤ نہیں تو توجہ فرمائی سناو ذرا ڈٹ کے جا بولو سبحان اللہ رحم آئی اللہ خبردار بچہ جی اللہ دین اتارے دے تھوڑے جسے تو کافر تمہوں ہٹا نہ لے دوسری آئے سورت محمد اللہ سورت محمد د محمدی فرمان سبحان اللہ ان لوی نفرو ان لوی نر تدو آد بارے کبیا نوا سولہ ر فرماندہ ہے جناقل میں مسلمان نے کافر نو آخ الانچ بعض بعض معاملات کر لو گے تھوڑا گل لوگے وہ مرتد ہو گئے ان لوی نرتکدو حالات بار اہم ارتقو مرتد ہو گئے جنہ کافران گل کی اصا بعد گلوں میں تاری کر گے سانو تی حکم فی بہادل امر کھولو یا من دکھو فل ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں بولا تب تب ہو تیری زندگی کا اور معاملہ اسلام کیسے باہر نکلنے کی اجازت دے گا اور معاملے کو اسلام باہر نکالنے کی کیسے اجازت دے گا جیڑا دین تو نفا نطفہ آئی اس تو پہلو آخے پڑ نبی پاک سرکار دی سنت دے مطابق دعا آنا جنبنی من الشیطان جنب مین شیتان جن بن مار رجکت شیتانور دگار جڑا مینو دھی پوے ان شیطان تو دور رکھی مینو بھی شیطان تو دور رکھی, رکھی حکم ہے ہم بستری کرن تو پہلو بندہ ہے دعا پڑے ہے ہاں وہ حالے دھی پتر پر بیج سٹنے پہلو دین آیا خر پھر جم پہ ازان پر تکبیر پر حق کا پھر اگلے مرحلے اگلے مرحلے گٹی لا نبی سنت تاکہ نال حق سنی بیٹھا بیٹھے منہ حق نو نکھ لوے پھر ہال بالگ بالگ نہیں ہویا پھر سنت بہاؤ سنت پھر خوشی پکر جیڑا اسلام بال ہالے چلن پھرن بھی نہیں دتا پھرن تو پہلو پہلو اپنی سنتوں تے اپنے حکمت لاگو کی اینو بالغ ہون تو بعد کی تو تنی مرضی کا اور ایمل گل کر دینا بڑی ستری جی گل کر چھوڑا بال سنت بہاو نت ہی آخد کہ ہوش دیو سنت تسی اپنے بخر علاقے سڈے علاقے تماقی نو سنت یاد سنتی بھا دیا پیا لو ایک سنت بہن کی خاطر رشتہ دار برادری پیسہ خرچ کر دیں کر دماندار دسو سارا سدو خوشی کر دے میں پوچھنا ایک سنت بہانی ہونے واسطے خوش ہو کے بھاج باج کے برادری پی سی جدو فرض خدا دے دون تو سن لیا بہت آئے تو وجوہ نہیں فرمائی کیسے عجیب گل ہے پھر داری کی ہے داری شریف رکھنا کی ہے مال بہانا کی ہے ایک سنت پتر نابالغ بچے دی،, دی شدت نال خوشی نال قوم برادری بلا کے مال لا کے ادا پی جی. بال دی بالت ادا پی ہوں پیو دی سنت سنا پی ہوں کر دینا بڑی ستری جی گل کر چھوڑا بال سنت بہاون نت ہی آخر دیو کہ ہوش دیو کہ اور سنت آخر ہو تو اپنے بخر علاقے سارے علاقے تلاکی نت سنت بہن بھی خاطر رشتہ دار برادری پیسہ خرچ کر دیکھی کر دیو, ایمان نال دسو سارے نو سدھ خوشی کر دکت بہانی ہوئے خوش ہو کے بھاج بھاج کے بیادری دیئے دیں جدو فرد خدا دس سن لیا بہت آئے تو وجو نہیں فرمائی کیسی عجیب گل ہے پھر داڑی کیے داری شریف رکھنا کیے مال بہانا کیے ایک سنت پتر دی نابالگ بچے کی ایڈی شدت نال خوشی نال قوم برادری نو بلا کے مال لا کے ادا پی ہوں مال جی. دی سنت ادا پی ہوں پیو دی سنت سنا پی ہوں <تصفح> سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیو ن شرم نہیں آ بالو بال نبی دی سنت دا پابند پیا کرنا وا दी. آپ نبی دی سنت کو آزاد کوتر کے مطابق ہونا چاہیے یا نو پیو دے مطابق ہونا چاہیے جی پتر سنت پیون بہایا جائے پیو نو بھی سنت رکھنی چاہیے یا فرین کرو جر پیو بے سنتا ہے میں پتر پی بے سمتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سنگیو گل سچی کی یا ہے بس اتے زیادہ وقت نہیں لانا چاہتا گان چڑنا توجہ لال ذرا بولو سبحان اللہ اے کسی نہیں آخنا داری رکھو تو فلان کرو میں صرف آنا یا پیو مطابق ہوے یا پتر پیو دے مطابق ہو بس صرف ایک مطالبہ کرنا دورنگ چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا لیا جاڑی واسطے یار کی عمر ہے تو میں گا جے اس سنت آنت تیری عمر نہیں تو اس سنت بال کی عمر کیوں ہے وہ بھی نہ زیادتی کر وہ چیقا پیا مارد روڈا پیا تو دکے لا جو کہتے ہیں اسلام میں جبل نہیں اسلام میں سختی نہیں میں نوانا آنا لانتی ہو جی اسلام میں سختی نہیں اج تو بعد بال کوئی سختی نکرے بال اس لیے روف دج دسا دکے چھا فیری کھڑے لیا دے سختی کرو اسلام ٹھیک ہے ایل کبھی سنیاں جی اللہ کے فضل لال میں نہیں سی آخیا تبتدار گا گناوا جسان ہاں اور ضمیر مننے گا کہ واقعی حق کی گلتا کر دمان لال دسو اتنے کوئی مائی لال ہے میری گل نا کے آخے یا غلط آک جانا میں تے تو سٹنا پوری دنیا نو چیلنج کرنا جی گل مکرا کال تین نہیں ہوں گا سمجھے میں پیار کرنا تھا سیکولرزم دے مقابلے جیڑا اسلام سڈے ایڈے سارے بچے ن اسلام تو باہر نہیں جانتا دا فر آکادار فرما نے بچے ستر دے ہو جان نماز سکھاؤ جی, سالے ہو جان کے انہوں کٹ کے پڑھاؤ بسترے وکھرے کر دجی جی, فرمائی اے اے جڑے ابتدا ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پابند ہوگھر جڑے ہیں ہر ایمان دس جہا آکھے گا جڑا نظریہ کی در رکھے گا حکومت جسام دا کوئی تعلق نہیں حکومت کرے ن دخل درسا بھی اصل سراخ نہیں دے سکتے ماسا بھی گنجائش نہیں دے سکتے معاشرت معیشت کے اندر ایماندار دس وہ اسلام تو نکل گئے کافرتے ہو گیا کسے ہور مذہب نانے داخل نہیں ہوا سکھا جا نہیں وڑیا ہندو نہیں وڑیا یہودیا نہیں وڑیا اس نہیں بڑیا لیکن کافر دے ہو گئے اسلام تو نکل گیا تو کافرا کا منشا بھی ہوئیے کسی من بچاؤ نہ مسلمان نہ کافر جال جہان میں نال جان شیطان پہلے دن تو یہ آخیا سی مولا اس آدم دی وجہ درا کلاند پائی گئی اجمعی میں ان کی نسل گمراہ کرنا مجھ لے کے گا مگر تیرے مخلص بندے سبحان اللہ توجہ لال میرا بول سب مورتا لیکن ہوں ڈرامہ رچا کے کربلا لے جو کربلا کی قربانی پہ دس دیے تھڈو تو سیاست دور دی گل تے دو چار کام دین دی وکرے نہیں ہوتے حسین نے لگی ہوئے ذرا بولو چا سبحان اللہ ہوں سج حکومت دے اندر دین کا نہ ہونا دنیا بھی معاملہ ہونا یہ ہوئی انگریزی تحزیب ہے یہ تہذیب کر آخر ہر شاید آ کوئی نہ کوئی ذریعہ تے ہوتا ہے توجہ نہیں فرمائی جی وہ سیانے آن جنس تیار ہوتی ہے جنس تیار ہوتی ہے رقب کڑک چاول سبزیاں تیار کتنے ہیں لیکن ہر گھر جب اپنتی ہیں تو پہلو منڈی سے جر جنس کی منڈی ہوتی ہے کوئی ملا منڈی کوئی سبزی منڈی ہل منڈی ہوتی ہے کہ نہیں جنس تیار کتنے ہوئی تقسیم ہوتے ہر گھر چپڑ گئی جی جن رقبے میں رہ جائے ہر گھر چ پہنچ سکتی ہوں دینی مدارس کا نظام تعلیم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی اسلام آباد گوورنمنٹ کی نگرانی دے اندر چھپن والی کتاب یہ دو بندیاں بریلویاں اید اید غیر مکلدا ساروں دے مشترکہ بیانات مشترکہ اجلاس وہ سارا ہوئے نے وہ بیانات سارے وچن جی اس کتاب دے اندر کیونکہ اے مولی تبکا جا اے جناب ختم تے تو کٹھے نہیں ہو گے لیکن جب انگریز کی منع آئے نا پھر نے چلو مشترکہ مسئلہ کٹھے انگریز اگریز مناوے گا سارے من لین گے جنوب خدا رسول منا اتے کوئی این اکھلونا کوئی این اکھلا کوئی لے کے آئی دوسرے لفم ایک ذبا کیتی مرغی نہیں کارگریز کا مڑ ترقی ہوئی نا سمجھ نہیں لگی میری گل تھی یہ ہالے میں اگے کھولا گا مسئلے آلے تو نہیں سنے مسلے اگے پینے والے ہاں صفحہ نمبر چروجا مفتی ابدل کئیم ہلوڑی فوت ہو گیا تنظیم المدارس مدارس کا مرکز مدرسہ ہے لاہور در جانے جامع جامعہ اس مدرسے دا مفتی جڑا سی فوت ہو گیا اس تقریر کردہ اوتے اجلاس اسلام آباد سارے مشترکہ جڑا کیا اس سے دو متوازی نظام تعلیم انگریزی تعلیم تے دینی تعلیم آپس مقابل ان دونوں اس سے متعلق گزارش ہے کہ اگر صرف نصاب تعلیم طریقہ تعلیم اور اگراض تعلیم کا تفاوت ہوتا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 ایمان تو ایمان آ کے کٹھے کم کریے حکومت جو آدمی ہے دونوں کٹھے نہیں بھاوے اونا دے نے مدرسے جو مرضی ہوئے گل تو اللہ تعالی سی کڑائی دتی ہے نا دعویٰ میں کہ جس طرح توجہ جس طرح روشنی تندھیرا یہ کٹھے نہیں ہو سکتے بلکہ مثال بھی گلت یہ ہاں جس طرح کے شہ اور لاش ہے کیونکہ زدوں کا ارتفا ہو سکتا ہے اجتماع نہیں ہو سکتا نہ کی کا نہ ارتفا ہو سکتا ہے نہ اجتماع ہو سکتا ہے اتنے یہ اکھنا آخنا چاہیے جی میں تے لاش ہے کٹھے نہیں ہو سکتے میں تعلیمہ کٹھے نہیں ہو سکتی کیوں میں شہ لا شہ لا ایوجو نہیں فرمائی نے کو فریوار کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے انگریزی تعلیم اے ہے کہ قوم بچوں یہ سکھاؤ کہ دین کا دنیا معاملات سے کوئی تعلق تعلیم اے ہے کہ اے سکھاؤ کہ زندگی دا ایک ایک ساہ بھی نبی شریعت دے خلاف نہیں ہونا چاہیے کٹیا ہونا میری گل نہیں سمجھ آ رہی والے ہوں آ سجنا گل لے چلو اگریزان نے اسے اگریزی تعلیم پہلو لا بھین بنا ہوں دے سیکولر بنا ہوں روشن خیال بنا ہوں ماڈرن خنلیل موسلا بنا ہوں دے جدو بن جانا ہے پھر وہ سمجھنے ہوں اپنے اپنا ہے وہٹم بم بھی دے چنوں حکومت بھی دے چنوں آدھا نہیں قانون نظام سڈا دنیاوی معاملات معاملہ مرضی دے مطابق مسیب تو اپنی مر بال ہے سجنا ہو خالی مسجد بور دے بول ہو خالی جل سہن داہ ریاست اسلامی نہیں بنتی جو لندن چ مسجد ہیں امریکہ بھی ہیں ہندوستان ہی ہیں انڈیا دے اندر مسجد بھی ہیں دے جلسے بھی ایل دے جلسے بھی ہے اتنے فراہم سارا کچھ ہوں پیا لیکن انہوں نے اسلامی ریاست نہیں آخ سکنے ہے کوفت ریاست آنا حکومت کوفت بھی آنا کیوں نبی نبی سروردہ قانون شریعت اسلام اوے نہیں معلوم ہوا اسلامی حکومت تو نہیں آخے گا جی مسجد ہو جان پاک اس ہوی ریاست آخے گا جی پاک نبی شریعت دا قانون نارے نارے نارے نارے حیدری، علماء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 لیکن تھانے دے کچہری ریاست اور حکومت جدو چلاو والے ہوتے نے ٹھیک ہے حکومت لو کیونکہ ہوں صرف رنگ دا فرق ہے توجہ نہیں فرمائی ایک گورے انگریز ایک کالے انگریز صرف رنگت کا فرق ہے اندر تیک ہوں بھویں دہڑی بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں کیوں سکبر حسین والا بادی فرما دینا دہڑی دا نا جدید دہی والا ماڈرن دہڑی سیکولر دہڑی ویک کے پہلو ویک کے آنا تو ویخیا نا تو ویخ کے ڈر گیا انہوں نے آخیا وہ مسلمان ہونا پھر جدو ملے تو ادرو گلا ہوئی ادر کھلیا تو اس ہم بھی دین کو دنیا سیلاد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 میری داڑی سے رہتا ہے بت انکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مان جاتا ہے کہ جدوں میں اندر وا میں تیرے نال دلہ سر گھبراؤ نہیں میری خالی داڑی نہ کو میں اندروں بغیرتا اور بغیرتی ترقی سمجھنا میں آنا بننا شانہ بشانہ چلے میں آنا کہ قرآن کا قانون نہیں ہونا چاہیے یہ بنیاد پرستی ہے امتحان بندی ہے وہ آتا ہے یس یس یس میں تینوں ہوجیا سو تو تے اپنے سور ہے سمجھ نہیں لگی ایک حوالہ دے کے پھر گل چلانا تو حوالہ بھی اج نویں سننا تسان مصر تو سا. <میسر> دوائے سرائے انگریز ہوا لارڈ کرومر لارڈ کرومر اس نے کتاب لکھی انگلش کے اندر مارڈرن اجپٹ میں الحمد الحمدللہ انگلش نہیں آ میں اردو کتاب جس حوالہ نقل کیا اس, اس کتاب دا نام دساں عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال اسرار عالم دی کراچی تو لکھی چھپی اس دے دے اس شروع شروع ایک مقدمہ لکھیا کھڑا ہے مقدمہ لکھا پیش لفظ ماڈرن اجپٹ کتاب دا حوالہ انگلش عبارت سامنے لکھی کڑی جی پڑھ سکتا ہوں آ جائے تے نئی نہیں آتی مبارک ہونے اردو سو انیس سو مصر کا وائس رائے لارڈ کرو مر بیان دتا پالیسی بیان اپنا دتا لکھیا کتاب دے اندر کی انگلستان اپنی تمام نو آبادی کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے کہ جیسے ہی دانشوروں اور سیاستدانوں کی ایسی نسل تیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو یار حوالہ وہ تو کڈ لیاوا جہد کول نس کوئی نہ سکے اور موضوع کڑی کڑی زنجیران کو جڑتی جاوے تو مڑ سوا ہے نا مخالف بھی آخے یار گل اج کرد نسن در سوال انگریزی تعلیم رچی بسی ہو وہ انگلش کلچر کا مثال اور نمونہ ہوں انگریزی تہذیب دا نمونہ ہوں اندر سیکولر ہو ملو سیکولر اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہوں اصا انہوں نے گے لو حکومت سنبھالو گئے کیونکہ ہوں رنگ کا فرق اندروں ڈنگ کا فرق تو کوئی نہیں لو بئی مانو تسا ساڈے جی سڈے غلام جے سڈے ہی ٹٹو جے آ لو حکومت سنبھالو سا مرضی دے مطابق تو چلنا سانو رہن کیسا پچھا کے دین داستے تیار لیکن انگریز حکومت کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی اور ستی برادری جاگ دیے وہ ستیا جاگنے انگریزی تعلیم انگریزی تہذیب والا ہوے تے پھر اصل آنے آ جاؤ تے جے تو جی تکو اسلامی حکومت آزاد اک لمحے آستے دنیا دے کسے کونے تے برداشت تو ہوں میں پوچھنا تیرا ملک کم برداشت ہو گیا سٹھ سال تلامی ہے انگریزوں دی پالیسی ایسا اسلامی ریاست نو نمبیا برداشت نہیں کرتے تیرا ہر سال کے میں برداشت ہو گیا تیرے نال افغانستان ہے وہ سیکولر مخالف ہو کے تئے بھاویں عقیدہ ایمان انہوں دا جیویں سی دی حکومتی باغ مردی سال لیکن انہاں نظام اسلامی بنا کے جو دو اگے لیا دے تے حکومت دے ہر کام دے اندر اسلام نو اگے رکھا انہیں آخیا اگر برداشت کیا تو تو برداشت ہوں آ سجا میں مسٹر جاہ کے حوالے گل کروں جنہوں قوم آختی بابا قوم بابل قوم قائد آدم جنہوں انگریز منوایا اس قوم نے فورن منیا وہ خلاف نہ دوبندی گل کرے گا آدیوبندی کتاب لکھی قائد آدم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان حریف شاہد دی لکھی نشریات والے چھاپی میرے ہاتھ اندر ہے اس کتاب دے اندر اس بائیمان نے لکھا کہ قائد آدم ستان ولیاں بھی شان ولیاں بھی یعنی دیوبندی مولویاں دی بھی وہ شان نہیں جہی مسٹر کی تھی ہاں ایڈا پاک کتاب لکھی بریلوی نے سادر حسین بخاری قائد آدم مسلک لکھا رحمت اللہ ثابت تال آبت ولی سی ولی ولی تو تھلے ہاتھ کسی نہیں پاؤ علامہ اقبال کے خلاف حال تک کفر فتوی پہ لگ مولانا مفتی احمد یار صاحب گجراتی رحمت اللہ تعالی کا پتر اقتبار خانے تک کفرد فتوے پہ لاؤں غلام رسول سیدی کراچی والا ہال تک کفرد فتوے پہ لاؤں دے, اقبال دے خلاف والے خلاف کیوں نہیں حالانکہ جی پاکستان کی گل اقبال نو کی آخر تو تصور پہلا ہے کہ موجود ہے آتا مصور دے دشمن نے تو پچھلے دجا کی میں نے توجہ نہیں فرمائی نے اصل رولا اے وے جس کو انگریز منواتا ہے یہ سب مان جاتے ہیں جو انگریز کا مخالف انہوں نہیں من دے اقبال انگریز دا مخالف سی انگریزیت دا مخالف سوجو نہیں فرمائی نے سنو سو جاوی کیتی بیٹھا ایوے نہیں انگریز حکومت سنبھال کے دے گیا کہ بلا ایویں نہیں دے گیا انہیں پہلو لارڈ کرو مرد پالیسی جیسے بیان ہوئی ہے اس پالیسی کے مطابق پہلو لادی بنایا سیکولر بنایا قانون میرا ندام میرا میرے اکوام متا ہے یو ایجنڈے میں پابند چار کر دے ہو پابند انہیں آخیا سا ہوا گے پابند جب پابند انہیں آخیا پھر ہے تو میرے ہی نہیں نا ہوں نوکر نے ایک زمیندار آپ رقبہ وہاں دا ہے کاشت کر ہے ہک کو دے ناوکر کر دا رقبت ہو دا ہی توجہ نہیں فرمائی نہیں میں سنگی ہو تو ہڈے کوڑے تھے آیا بیٹھا ایڈی دور بکھر دا سفر کر کے لاہور تو آیا توجہ میں تو تو ایک سوال کرنا میرے ناہیک مربع رقبت کر دے تو ہڈے میر بانی اچھا مر لائے کو نہیں ملنا یار ت کوئی سخی ملا نہیں بیٹھا میں کیوں نہ آم سوتی اج مرل کے اتوں پا سکے لڑتے قتل ہوں اگریز ایڈا ہی سخی سی گاندھی آخیا تین حصے ہندوستان تنبھال لسٹر آخیا ایک ہسہ چوتھا تنبھال لرم والے آخیا چھوٹے چھوٹیاں ریاست تھی سنبھال لو سکا برا ترلا نہیں دینا کافر دشمن ہو کے اڈیا ریاستیں دے کے ٹر گیا پٹو کو جواب میرے میں جٹ جہ دیسی جہ بندہ میرے کو میرے کو چوں کے چناچے والے فلسفے کوئی نہیں سلیں میں سوال کرنا اے دس سڈے مولبے پاکستان بن تو بعد آ محنت کیتی حالے تک پہ کر بھی حکومت مل جائے ملتی اپن دے ہاتھوں نہیں ملتی تو خیروں کے ہروں مل گئی جو نہیں فر ہوں گل اصل کی سی گل سی ساری اسے سیکولر دی کہ لا دین اگریزی تعلیم رچی بسی ہو ہوگریزی کلچر کا مثال اور نمونہ ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں حوالہ سنو میرے ہاتھ چی ہے کتاب دو نہ پڑھ سکتے ہو تقاریر و بیانات کائد آزم و بیانات چار جلدوں کی کتاب جلد نمبر چوتھی صفحہ نمبر یہ چھاپی کن بس میں اقبال دو کلب روڈ لاہور دی چھپی اقبال سدی کی پروفیسر ترجمہ کیتا ہے انگلش تو دا مسٹر جلہ دیا اپنیا تکریر صفحہ نمبر ایک سو سولہ ایک سو سولہ جہا حوالہ میرا غلط کر وکھاوے میرا سر وڈو کیما کر کے کتے کتیا تھٹ دو چیلنج نال میں گل کر رہا دلی, دلی دلی دس اپریل انیس سو کیتا ہے جگہ کیڑی تھی دلی تاریخ کی سی دس اپریل انیس سو پیاکدہ ہے ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا مت نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے او سیاست اور حکومت میں دین مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہو سائیکولر کن آدھ ایسے کتاب دے ایسے کتاب دے صفحہ نمبر تین سو ساٹھ مجلے دستور سال پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر کراچی گیارہ اگست انیس پاکستان بنن تو کنے دن پہلو بہرحال دیکھو کنے دن پہلو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نسب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا دین دا فرق نہیں ہونا حکومت چ کوئی اسلام ہونا ہی نہیں لہذا نہ ہندو ہندو رہے گا تو نہ مسلمان معاشرت رہن ہے سہو رہے پردہ ضروری ہے شرم و حیا ہوتا گارچ بہن یہ وہ فلان اے پابندیاں معاشرے دے اندر نہ ہو معاشرہ دین تو آزاد ہوے جی میں مرضی کوئی اٹھے بوے جی میں مرضی رنا رہ جی میں مرضی مرد رہے جی میں مرضی بنا ہوزادی ازاد آزادی آزادی حقوق حقوق حقوق, حقوق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 میں آ توجہ نال بول رہا سبحان اللہ سمیٹ کے لیا گلے لیا ہوں کتاب نمبر سارے ساریا پیو دا حوالہ دیا نا دیوبندی بندی بھی آدھا میرا پیو جا بابے فرید نیو نہیں منے گا دس ہزار کی گل کرو کتے آ گو باؤ گاؤ دے اندر سارے کوئی کھڑے یہ سارے کیوں منی کھڑے رہے کیوں کیا ہے بابے فرید ود نیک سی مرے امام احمد رضا تو ود نیک سی امام محمد رضا کافر دوبندی خنریر دی نگاہ جی جی ستاں و شان خنریر تو پوچھنا ولیاں دی نشانی کی ہوں توجہ نہیں فرمائی قرآن فرماتا ہے ایمان اور تکوا میں پوچھنا دیو چو ایمان ہی کٹ دو تکوا بھی کٹ जी, जी, जी. आ, <laughs> ایمان تے ایسی کہ ہر سن لیا جائے کہ مذہب ساڈا مقصد ہی نہیں تو جا مذہب مقصد نہ ہوئے کافر ہی ہوتا کیوں ہوئے جہاں مسلم تے کافر نو برابر کرے وہ بھی کافر ہے آ کے مسلمان رح گے نہیں میں آخو لانتیا نا پاکستان بنا چنگا سی چلو مسلمان حوالے تو راہ حوالہ سنو تقوی بھی سامنے آ جائے تو ایمان بھی سامنے آ جائے تو سیکولرزم دا مطلب بھی سمجھ آ جائے اپنا اس دا جناب تمام جیڑا جہاں اگا پچھا پیچھا تمام حدود تربا او تینو مزید حوالے نال سامنے آ جان جیل نمبر تیسری صفحہ نمبر دو سو ستر خطاب کتنے ہویا ہے علی گڑھ مجرم یونیورسٹی مجرم لیگ کے جلسے میں تقریب جی جی دس مارچ انیس سو پاکستان بنے تو کنے سال پہلو سال ایک اور نہایت اہم معاملہ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 جنہاں دی رن چکلیاں دے کنجر وانگو برابر چلے او قوم ترقی کر جاندی اے, اے ولایت دی نشانی اگے سنو ادو بندیاں تے اج دے بریلویاں دے نزدیک جنہوں آلہ حضرت بریلوی جتیاں مارن تے تکھن لانتی بئیمان آ تو میرا نہیں مرتا نکل پراں یہ دا والیاں دشاندار تے ولایت مول اصل تمانا وہی ہوا نا جیڑا اینے دسنا تے اصل طریقہ ہی ہویا جیڑا جہاں بابا دس ہے تے بابا پہ آخ دے خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلیں تو عظمت کی بلندیوں تک قوم نہیں پہنچ سکتی اگے سنو ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح مابوس ہوں الفاظ کی نے پہلے نمبر تے بولے اس کہ جب تک کو دوسرا آخیا اس بری رسم و رواج تیسری آخیا انسانیت کے خلاف جرم میں تھنوں پوچھنا پردہ گھر چورتوں کا رکھنا یہ اسلام قرآن کا حکم ہے یا کسی ہو سچی بولو میں کسی کو فتواری لینا تسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ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 اپنے دل تو فتوا پوچھ کے وے میرے نبی سرور نے فرمایا ہے اس ہفتے کلبا کم لفتا کل مفتو اپنے دل تو مو میرا فتوا پوچھ پاوے مفتی تینوں فتوی دان لال درس یہ حکم رب رسول د یا کسے ہور کسی بولو اسلام دے پردے والے اسلام آخدہ ترقی ہونی اس لے جیسے و آو شرمویا اور پیک کرو جنت دیا ہورا دا نقشہ پیش کرن جے مادر ملت دی گل سنا ہاں سکولی جنس قوم دی مادر ملت فاطمہ جرا لو پیو پیو منی من کلے مسٹر ماں منی کلے رو نہ پیو بندے دا پتر نہ ماں نہاں بندے دھی ने दलों में प्यो बना जहां अपनी बहन हर थांत लही फिर हूं अंग्रेजा के हाथों में च कोठी के अंदर बैठी कली कौम कि गैर ताली जारी अंग्रेज मां बिठा के खुश हिंदू बैठी जिंदर मर्जी लगी फिर झाटा खुलिया जाटा खुलिया प्यो प्या आखद जिना चर बराबर चल ना चलन तो परदे तो बहार ना आर तो बहर ना निकल جنا چر گلے نہ بڑے نہ چر ترقی نہیں ہوں دی،, دی بلندی نہیں ملتی یہ دی جس قوم نے بڑھائی نسل دندر غیرت خیرت کتوں جاوے گی اور سیا بلرگ فرما دل تمے بھی ول کوی ہسر ہوں چبیا جی جی ڈھیٹھیے ماں محمد وہ جائے پت اے ہو جہی بے ہزار پیر میرے والی دماغ کہ میں آ ڈبنی مری کو ڈبنی مری ساری اجنی کمینی مادر ملت نہیں اجنی مفولہ مادر ملت لئی مادر ملت, ملت اسلامیہ سیدہ خدیجہ ہے یا اما ایشا صدیقہ ہے ہم نبی دیا گھر والیا مومنا دیا ماوا نے ہوں ویخ ماں کرمو حیا والی تے سیدہ ایشا صدیقہ دی ایک گل سنا چڈا جڑے جینے بیٹھے ڈٹ کے بولو شبھح اللہ تیرو کی مان تازہ کرن بھی خاطر سجڑا مشکات شریف دی حدیث پا روایت ہے, مشکات دے اندر موجود اما عائشہ آئشہ سدھی لے جدو میرے حجرے دے اندر دن جاج روزہ رسول اللہ ہے یہ اما آئشا پاکر فرمایا جدو میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفنوئے نے میں اپنے گھر دے سہم تو اپنے حجرے بچ بغیر چہرے دے پردے کرخل ہوں سمجھتی سا میرے شوہر دفن ہوئے جدو حضرت ابو بکر دفن ہوئے نے میں مڑ بھی چہرے کے پردے تو بغیر داخل ہو سکتی سا. سا میرے باپ دفن ہوئے لے فرماندیا لے جدو عمر بل خطاب دفن ہوئے نے میں اپنے چہرے دے پردا پا کے اپنے حجرے جاتی سا مینو عمر تو ہیا آ عمر جیسا پاک کبڑتے اما پاک جیسے پاک بیجازت بی بے بے جن کے گھر میں جب رئی لاتے نہیں مر چکی ایمان دلہا جڑا ہو ہوتا اور بھی ذہنی اعتقادی فکری نظریاتی جڑا دل پونے نو ترقی سمجھے اور غیرت نو سمجھے یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ مطلب اندر نزدیک چکلے والے کنجر تو وڈے ترقی یافتہ ہوئے نا جیسی پاک بی بی بی بے اجازت جن کے گھر میں جب رئی نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیت ایک پاسے سیدہ عائشہ پاک جیسے پاک حرم میں نبوی جتھے ہرا دی مثال دینی بھی جائز نہیں, توجہ نہیں, فرمائی نہیں. او در حضرت عمر جیسے پاک تے او دفن بیک میں مینو شرم ہوں دی سی میں چہرے تے پردہ لے کے پھر اپنے گھر دہجرے چاخل ہے ہے او hey, hey. hey, hey. oh, ستی برادری oh, آل ودا کیتا ہے ہوں اندا آکھیا آخر ترقی نہیں کر سکیا Te پیو قوم نے کہڑا بنایا زمانے دا خسرا زمانے دا دلہ تے بغیرت جی کول اپنی بہن دی غیرت نہیں دھی بھی غیرت نہیں نسلی رافضی شیعہ اگوں جا کے نیچی سکولر تے غیرت دا انج دشمن بغیروں تو اج دشمن کے کہ... کتنے گئی رتی جنا آئے کا والا تھوڑا جہا بخا لوگ کیونکہ پیو ماں دا تارف پورا کرانا ہے پیو ماں نے منیا ہے. آ سڈے پیو دی رن بیٹھی جے ادھر اما اپنی دی نگاہ کریں قوم دی ریتی جنا اے حضرت دی بیوی ہے گھر والی زوجہ محترمہ ہے رتی رتی کہ نہیں اچھا ہر قوم نو اپنی بہن ہی وکھاو تھوڑا جا تھوڑا جا تھوڑا جا ملا جا. بخالا آ, قوم دی بہن آم کی بہن جورج گرو بندہ سو پانچ بس میں انشاءاللہ ختم کرنا गल मुका जे आ कौम की भैन है वीणा जना वीणा जना वीणा हूं जिस नाल रही अमरीका शादी हो न्यौली वाडिया कौम ने खैरत एडी मिली है कि भैन का पता ही कोई नहीं व्याई कई है भरावान न्यौंदरा भी नहीं पाया بناؤ اور بناؤ پیو ماں گر <laughs> سجڑا جدو ویخ لے یہ سیکولر ہیں تعلیم انگریزی والے آن دلے بے غیرت ہیں دین دے دنیا دے معاملات دے اندر معاشرے معیشت ہر پاسے دشمن کے مکھا لو فین انہ آ لو حکومت اصل چلے پچھوں سنبھال اج نتیجہ نکلے آڑ قانون جیڑے بندل جڑے بھی قانون بندل ہوں نواں حقوق نسواں جڑا بل تیار ہوا حقوق نسوا دے رات دے. دے حق پہ پورے اندر پیو جو سبق بڑھا گیا سی بے گرتی دہاؤ تعلیم اگری دی. لانتی ہوئی نسل پوری ہو سکتے بھی چلتی فوج بھی ادھر پولیس بھی ادھر ساری حکومت ادھر پورے پاس اصلا چکی خر خبردار دو قانون بنا کی بنا رہے اگر سولہ سال یا اس تو گھٹ امر لڑکی جے جی زنا کرے باوے جبرن کرے بھاویں دینا کرے وہ جرمدار ہے ہی نہیں جو مرضی کرے اے حقوق کے اس نے یہ سکول دی تعلیم جڑے دینا چاہتے ہیں پورے قوم لو جے آدھے پاکستان وزیر اعلی کا خواب پڑھا لکھا پنجاب گنزیر آلہ کا خواب پڑھا لکھا پنجاب صدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ قوم میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ سیسول ان میں ہم نہ ہو جائیں کبھی بکھرچ دو سو روپیہ دینو دے اکی دو سو نال ڈبا گیا دا کبھی پتروں دکھڑا پڑھو انگریز تے رل کے اوہی دلے وڈے تعلیم یافتہ وہ کافر دلے جہ پڑھاؤ گے وجوہ نہیں فرمائی میری گل سولہ سال دی لڑکی زنا کرے تے کوئی جرمدار نہیں ہن کیوں قانون پاس ہویا ہے کہ سکول والی ہو سولہ پندرہ والی جے میں مرضی اور جبری زنا کوئی کرے تو دو سال صرف سال کم از کم قید رکھی جنر سال بننے چھٹیاں کٹو تے بچو کیونکہ جیل دے اندر رات دن شمار ہوں وکھرے وکھرے اتنے جا کے ڈائی سال ڈھائی سال تو دو سال دو سال ادر رہے پھر آبردستی جناح کرے پھر دو سال اندر روے پھر آن کے زبردستی زنا کرے ہی جی کیا مطلب جہ اپنی ماں بہن دے, جبری زنا دے خوش ہو تے قانون بنا کے ریفل چکی کھڑے ہو خبردار جن سی ماں جبری زنا تو روکیا جن نے آخیا سزا سنسار کرنے والی کوڑے والی تے کہ زنا جبرن مک جائے خبردار جنہیں جبرن جناح مقام تنا مقام دی سوچی او منافے کے دل اے بئیمان اسا انہوں فیر مہرانگے تو آنے صدر آکھے ہیں اوہ یہودیاں آگوں انہیں آکھے ہیں جو کچھ آسان کیتا ہے قرآن دے این مطابقے ان خدا دا بندہ جدوں بندے تعلیم ذہن ہو جان گے تے کافر فر پھر مسجد کس کام دی یہودی مسجد نہیں روک دا دیان دے دانون دین دی علیحدہ تعلیم نوکد کیوں ان نو پتہ مسجد روکا میری تعلیم پڑھو سیکولر لا دین لا مذہب بن جاؤ جب کافر پھر سجدے بھی کرن تا تا جدو سجدہ کرن گے زمین کرانت پاوے گی بھائی مان آئی مان ہے کوئی غیرت دے جیرت دشمن ہو گے سجد ہے اور سیاح ایک بندے ایک روبائی لکھیے سرکی کی وہ سنا کے تو میں کال مکانا سریکی سمجھنے والے بیٹھے ہونا ہاں تو ایک دیسی جہ شا آخد چاہول سب چاہ سکول سک سب پتیاں لوگ پچا وے دن بیٹھنی ست دڑھتی منڈی وہ جڑی منڈی کا ذکر میں پہلو کرایا بیٹھنی دت دڑتی منڈی ٹور کچریا آپ آ کچریا لڈو میرے ڈالا سائیکل وہ غریب جہا تکڑا ہے وہ تا جیپ لے جا سا لڑ ڈلہ سائیکل کئی جیپا دے پاویں دن لا پاؤڈر میک اپ شمپو دھیے دھا کپڑے ستھرے پا کیونکہ صفائیت ات ہے لا پاؤڈر میک اپ شیمپو کر ہار سنگار کھڑا وے دن مکسوم کھلے واہ چون چون پیتیا کھا وین دن اس لٹ برباد کرت نال کما وے سجنا بیٹھا رہا تو گلا مکن والیا کو نہیں میرے کیسٹ پہ باقی دھو سن لے اورتاں دی آتاں تے اس طرح دے موضوع نمی تے بالکل مسٹر جناہ دے سارے حالات سننے ہو منتے ہو میری علیدہ دو کیسٹن لاہور اچھ مسٹر جناہ کی ذاتی زندگی سیاسی زندگی دے تعارف دے اوہ حاصل چکرو باقی میں تن دس دیتا کہ اصل تھاڑا م... یہ مشکل مثلہ یہ ہوئی کہ اصل لا دینیت سلا بے ڈوب دے پیا دعا کر اللہ تعالیٰ پناہ بخشے آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صل الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد عليه وصحبه اجمعين مرا